اللہم صلی اللہ وسلّینا وبارک وسلم ہے تو اچھا چھیک ہے جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ و تمام بھائیوں کو ربیع نور شریف کا مقدس مہینہ مبارک ہو آج ہمارے ہاں ربی نور شریف کا چاند الحمدللہ للہ جگمگا رہا ہے اور غالبا نات بھائیوں کے ہاں کل ترکیب ہوئی ہوگی ربیع ازل شریف کی آج ہمارے ہاں مطلب ربی الاوال شریف کی پہلی رات ہے اور امیر سنت امیر دعوت اسلامی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا سید الاولیاء محمد الی ستار قادری صاحب دامت برکا سحم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کیوں ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن آہ مسرا ہے نا اس کا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا تو باقی مطلب نصروں میں جو ہے نا اس کا جواب ہے کہ باربی پر مسلمانوں کو پیار کیوں آتا ہے آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گرامینا کے سید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زد و غمخار آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا کام آمینہ کا دل برو دلدار آ گیا برسی گٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے پھر کاش رو رو کر آ گیا پہنچوں گا جب مدینے تو رو کر کہوں گا میں باغا ہوا یہ تیرا گناہ گار آ گیا غسو رضا کا واسطہ سب کو بلائیے عام پہ پہنچ کر سب کہیں دربار آ گیا اشکوں کے موتی اب نچھاور ظاہر کرو وہ سبز گمبد ممبئے انوار آ گیا ہے آسوں اب دوڑ کر قدموں میں جا پڑو وہ بے قصوں کا یارو مددگار آ گیا ہا ہاں کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور دیکھو غلام سید ابرار آ گیا سب علیہ وسلم اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی برکتیں ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے آمین اور عالم اسلام میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور مسلمانوں پر جو کڑا وقت اس وقت چھایا ہوا ہے اللہ اس مقدس مہینے کی برکتوں سے اس کڑے وقت کی مشکلیں اور پریشانیاں مسلمانوں سے دور فرمائے آمین عام پولٹاؤ پر موجود تمام بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنا نک بیس پر بھی بنا لیں وہاں چار پانچ بھائی مطلب صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ اتنے سارے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر آخر نک بنانے میں کون سی پریشانی ہے میرے جیسا سست آدمی وہاں نک بنا بیٹھا آپ سب تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور اچھے ہیں آپ تمام بھائی بھی اپنا نک جو ہے وہاں پر بنائیں اور جلدی جلدی وہاں پر بھی تشریف لے آئیں یہ جشن عید میلاد النبی مبارک سیم یہی روم وہاں پر بھی اوپن ہے تو جلدی جلدی آپ تمام بھائی اپنا نک جو ہے وہاں پر بھی مطلب بنائے مثال تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی اول سوائے اگ کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت اللہ تشریف لے آئے تیری آمد تھی کے بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہے تھر کر گر پڑا مسلمانوں صبح بہارا مبارک و برسات انوار سرکار آئے الحمدللہ للہ الحمد للہ روح العمی نے گاڑا کابے کی چھت پہ جھنڈا کا عنش اڑا شلادت بخش دے مجھ کوخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی میلا نام آئے امال سے میرا بھرپور ہے آمدے سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے زمیں آسما ہر سمت چھایا نور ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ولادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تک نہ نزدیک دنیا شہر یار آئے ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شہ چشم نم کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا کبھی نہ ہنسی ہم کو بیکار آئے ولادت کا صدقہ ہو پابند سنت ہمیں آر فیشن سے سرکار آئے ولادت کا صدقہ بقی مبارک میں دو گز زمین کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شہ خلد میں جب یہ اختار آئے یہ سگے اختار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پا تیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے وہ آئے دو عالم کے مختار آئے لو آج آئے امت کے غمخار آئے مسدت سے ہم کیوں نہ دھومے مچائیں ہمارے شہنشاہ و سردار آئے مسلمان و صبح بہارا مبارک مسلمان صبح بہارا مبارک مسلمان و صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مداو غم بن کے غم خار آئے یتیموں کے والی غریبوں کے خامی وہ آفت زدوں کے مددگار آئے نہ کیوں آج جشنِ ولادت منائیں نظر رب کی رحمت کے آثار آئے ولادت کا صدقہ شاہ زندگی ور مدینے میں ہر سال یہ بدکار آئے ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے آمین آمین اللہم آمین تو ربی نور شریف کا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے جگمگا رہا ہے نور برسا رہا ہے اور ہم الحمدللہ اس مقدس مہینے کو ایک مرتبہ ہم نے پھر پا لیا ہے اللہ اس کی رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے ولادت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی خوشی نصیب فرمائے اور اللہ رسول کی رضا والے کام کرنے کی توفیق رفیع کا فرمائے آمین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں میں جھنڈے ضرور لگائیں ہو سکے تو اجتماعات کا انعقاد بھی کریں نشقل نعت کا ان انعقاد اپنے گھروں میں بھی کریں مساجد میں بھی کریں اور جو ہے وہ بارہ ربی الاول شریف کی مقدس رات کے لیے نیا سوٹ سلوائیں نیا رومال لیں نیا امامہ لیں نئے قلم لے لیں اور نئی خوشبو لے لیں نئی وسواس لے لیں نئی چپل لے لیں جو جو آپ کے استعمال میں ایسی چیزیں ہیں جو آسانی سے آپ نہیں لے سکتے ہیں نہیں لے لیں ان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمایا تو ضرور انشاءاللہ اللہ اللہ ہمارے دل کو بھی میل سے صاف فرما کر اپنے محبوب کی محبت میں مخمور فرما دے گا ان اللہ تعالی میری ہر دڑکنے دل سے مدینے کی صدا نکلے رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ربی الاول کے مقدس مہینے میں جو ہے آپ تحفے تحائف بھی عطا فرمائیں خاص طور پر آئمائے کے نام جو علماء کے ہیں ان کو بھی آپ ہو سکے تو کتابوں کے تحفے دیں اگر صاحب نے ارشاد فرمایا مدنی چینل پر بھی اس سے متعلق ایڈ آتے ہیں میرے سنت فرماتے ہیں کہ آپ بہار شریعت دے دیں فداور اضبیہ شریف دے دیں یا جد المختار ممتار دے دیں جو بھی مطلب آپ کی دسترس میں استطاعت میں کتابیں ہیں یا صاحب کے رسالے دے دیں تو انشاءاللہ رب العزت مدینہ مدینہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں آئین میں کرام علمائے کرام کبھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب بن نور شریف کا مقدس مہینہ ہے جس میں جتنے بھی نئے کام کریں گے اللہ تو ہر دن ہر رات ہر مہینے نئے کامال کو قبول فرماتا ہے اور اس میں تو چونکہ ہمارے نیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ یہ بھی قبول ہی قبول ہوگا اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کل انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو ہم ربیع الاب شریف کی مطلب بارہ ربیع الاوال شریف تک جو ہمارا روم میں سلسلہ رہے گا آنے کا اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ اپنے بیانات کے حوالے سے آپ کو کل اپنا جدول دیں گے انشاءاللہ کہ ہم کس کس موضوع پر بیانات ربیع الاول شریف کے حوالے سے کریں گے اور مطلب اس کے حوالے سے آپ اگر وہ ان ٹاپکس پر بیانات سننا چاہیں جس کا جدول ہم کل دیں گے تو آپ نوٹ فرما لیجئے گا تو انشاءاللہ رب العزت جو ہے وہ اس سے دل جمعی بھی ہوگی دلچسپی بھی رہے گی اور آسانی ہو جائے گی میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ ابھی ہم حسب معمول درس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنی پاس بارگاہ میں درس کو قبول فرمائے الحمدللہ رب ربین والصلاة والسلام على سيد أما بعد وسلات وسلام و علی سیدمر سلیم عمل عثمان رسول ابا علی کابی کا حبیب اللہ وسلام و علیہ کا يا نبی اللہ على يا يا سترواں ستارہ ہے سورت الانبیاء ہے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 من القوم قوم اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جٹلائیں بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا یہ دو آیات مقدسہ ہیں جن میں حضرت سیدنا نوح علیہ صلاطلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا میرا رب فرماتا ہے اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی یعنی طوفان سے نجات دی اور تقزیب اہل طغیان سے جو ہے وہ نجات دی اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جٹھلائیں بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا اس صورت میں انبیاء بی علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ چوتھا واقعہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جب اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ مکمل فرمایا جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ یہ مناسبت تھی کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو انگاروں پر ڈال دیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا خصہ شروع فرمایا گیا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے پانی مستخر کر دیا اور تمام روئے زمین والوں کو پانی میں غرق کر دیا اس آیت میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور پکار کا ذکر کیا گیا ہے اس مراد ان کی وہ دعا ہے جو انہوں نے کفار کے خلاف کی تھی جس کا اللہ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا انی مغلوب ان میں مغلوب ہوں سو تو میرا انتقام لے اور سورہ نوخ کی آیت نمبر 26 ہے اور نوخ نے دعا کی اے میرے رب روئے زمین پر کوئی تاثر رہنے کے قابل نہ چھوڑ اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی تو معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا صرف کافروں اور مخالفوں کو غرق کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ نے یہ دعا بھی کی تھی کہ جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کے طریقہ کار کو آپ کی نبوت پر ایمان لا کر اللہ کے بندے حقیقی طور پر بن چکے ہیں اللہ کی بندگی میں ہیں ان کو ان ظالموں اور مخالفوں سے نجات بھی مل جائے سنا چک میرا پاک پروردگار ارشاد فرما پر رہا ہے آئس نمبر اٹھتر سے بیاسی تک تلاوت کر رہا ہوں داود سلیمان فی الحر از نفشت کی ہی غن القوم و کم نہ لکھن دین اور داود اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھٹی اور ہم نے ان کے حکم, کے حکم کے وقت حاضر تھے آتی نا حکم و علما فخر جب یوسف بش نہ وقت وقن نہ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے کم اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے تو کیا تم شکر کرو گے ولی سلیمان اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم تو ہر چیز معلوم ہے ومن فکم نہ رحم خاف اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے یہ آج نمبر بیاسی تک جو ہے وہ تلاوت ہم نے کی ہے چنانچہ میرا پاک پروردگار عزب اجل ارشاد فرما رہا ہے اور اور السلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھٹی یعنی ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا وہ کھیتی کھا گئی یہ مقدمہ حضرت داود علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اور آپ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی اور ہم نے ان کے حکم کے وقت حاضر تھے ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فری کیم کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے اس وقت حضرت کی عمر شدید گیارہ سال کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ پر لازم کیا کہ وہ صورت بیان فرمائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں یہ تجویز حضرت داود علیہ السلام نے پسند فرمائی اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی ہے اور اس شریعت کے مطابق ہے ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا ذیمان لازم نہیں اور حضرت مجاہد کا قول حضرت سلیمان علیہ حضرت داود علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صورت صلح تھی چنانچہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا یعنی وجوہ ہے اجتہاد اور احکام وغیرہ کا مسئلہ تو جن علماء کو اجتحاد کی اہلیت حاصل ہو انہیں ان امور میں اجتحاد کا حق ہے جس میں وہ کتاب و سنت کا حکم نہ پائیں اور اگر اجتہاس میں خطا بھی ہو جائے تو بھی ان پر مواخذہ نہیں وہ خالبہ مسلم کی حدیث ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب حکم کرنے والا اجتہاس کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں مسیب ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر اجتہاز میں خطا واقعہ ہو جائے تو ایک عجر میرا رب فرماتا ہے اور داؤود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے یعنی پتھر اور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے فرمایا اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے زخمی ہونے سے بچائے تو کیا تم شکر کرو گے یعنی جنگ میں دشمن کے مقابل کام آئے اور وہ ذرہ ہے یعنی سب سے پہلے ذرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور یہ ایک لباس ہے لوہے کا جو کہ لوگ مطلب پہنا کرتے تھے دوران جنگ تاکہ تلوار کی کاٹ سے اور تیروں کے پھل سے جو ہے وہ تیروں کی مطلب جو ہے لگنے سے جو ہے بندہ بچ جائے تو یہ عام طور پر اس دور میں لباس ضروری ہوتا تھا اور اس کو پہنا جاتا تھا اور فرمایا اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی یعنی اس زمین سے مراد شام ہے جو آپ کا مسکن تھا اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے اور شیطان میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے یعنی دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی طرح سے آپ کے لیے جواہر نکال کر لاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور کام کرتے نہیں عجیب عجیب صنعتیں عمارتیں محل برتن شیشے کی چیزیں صابن وغیرہ بنانا یہ بناتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے اس سے مراد ہے کہ آپ کے حکم سے باہر نہ ہوں اس بات سے روکے ہوئے تھے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ان آیات میں کیا گیا اور یہ پانچواں واقعہ ہے جو کہ کہرام علیہ صلاحطلام سے متعلق ہے اور رب نے اس صورت میں متصل ارشاد فرمایا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت احادیث میں بھی بہت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داود علیہ السلام کے ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داود علیہ السلام کی نماز ہے وہ نصف شب نیند کرتے تھے اور ایک تہائی رات قیام کرتے تھے اور رات کے چھٹے حصے میں پھر نیند کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت داود علیہ السلاطلام کو بہت دلکش آواز عطا کی گئی تھی اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹہرتے تھے اور ان کے سر کے ساتھ سر ملاتے تھے اور ان کی تصویر کے ساتھ تصبیح کرتے تھے چنانچہ عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو ایسا حسن عطا کیا گیا تھا جو کسی کو عتا نہیں کیا گیا حتہ کی ان کا ترنم سن کر پرندے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے بوکے پیاسے مر جاتے حتیہ کے دریا چلتے چلتے رک جاتا تھا مصنف احمد کی حدیث ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ صدیق اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا ابو موسا کو آل داود کے مزاح عطا کیے گئے ہیں سبحان اللہ حضرت ابو حرن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قراءت آسان کر دی گئی تھی وہ گوڑے پر زین ڈالنے کا حکم دیتے اور زین ڈالے جانے سے پہلے زبور ختم کر لیتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں بہت شدید غیرت تھی وہ جب گھر سے باہر جاتے تھے تو دروازہ بند کر دیتے تھے اور جب تک وہ واپس نہ آتے ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا ایک دن وہ دروازہ بند کر کے گئے ان کی بیوی بی گھر کو دیکھ رہی تھی انہوں نے دیکھا ایک شخص گھر کے وقت میں کھڑا ہوا ہے انہوں نے کہا ہویلی تو بند تھی یہ شخص کہاں سے داخل ہو گیا اللہ کی قسم ہم تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے جب حضرت داؤد علیہ السلام آئے تب بھی وہ شخص گھر کے وقت میں کھڑا ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو اس نے کہا میں وہ ہوں جو نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہوں اور نہ کوئی چیز اس کے لیے راستے کی رکاوٹ بن سکتی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بے شک ملک الموت ہو میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ ان کی روح قبض کر لی گئی پھر جب ان کو حسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور ان کے امور سے فراغت حاصل کی گئی تو سورج سلو ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا کہ حضرت داود علیہ السلام پر سایہ کرو پھر پرندوں نے آپ پر سایہ کیا حتیہ کے تمام زمین پر اندھیرا چھا گیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا کہ تم اپنے پر سمیٹ لو کتابہ حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام سو سال کی عمر گزار کر پہت ہوئے وہ بدھ کا دن تھا اور آپ کو سورتن اچانک مہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اچانک موت آئی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی اچانک موت آئی تھی اور حضرت داود علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم چند پیاری پیاری حدیثیں آپ کو سناتے ہیں زہری بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن دا علیہ مت صلاطلام اور ان کے اسحاب بارش کے لیے دعا کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک سیونٹی بھی ایک ٹانگ پر کڑی ہوئی دعا کر رہی ہے حضرت تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا واپس چلو تم پر بارش ہوگی اس چیوٹی نے بارش کی دعا کی ہے تو اس کی دعا قبول کر لی گئی سبحان اللہ حضرت ابو اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا امبیائی شاہ قین میں سے ایک نبی لوگوں کو لے کر بارش کی دعا کرنے گئے اس وقت ایک چیوٹی بھی اپنے ٹانگوں کو آسمانوں کی طرف کیے ہوئے کھڑی تھی اس نبی نے کہا واپس چلو تمہاری دعا اس چیوٹی کی وجہ سے قبول ہو گئی اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وشال کا بارے میں بھی ارج کرتا ہوں سورج سواب نمبر چودہ میں ہے پھر جب ہم نے ان کی موت کا حکم بھیج دیا تو جناد کو کسی نے اس کی خبر نہ دی سوائے دیمت کے جو ان کے اصا کو کھا رہی تھی تو جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنات پر یہ منکشف ہو گیا کہ اگر وہ خیب جانتے ہوتے تو تعمیر کی مشقت کی ذلت میں مبتلا نہ رہتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو کیسا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ شان عطا فرمائی کہ اتنے عرصے تک کئی مہینے تک حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے دیمک نے آپ کا اچھا مبارک آیا لیکن آپ کے جسم مقدس کو جو ہے کوئی فرق نہ پڑا جسم پاس وہ تغیر نہ ہوا اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے محبوبوں اپنے نبیوں رسولوں اور اپنے پیاروں اپنے ولیوں کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے الحمد للہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی کسرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسرت درود و سلام کرنے والے کا جسم جو ہے وہ بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی بلکہ اس کا جسم جو ہے وہ بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکہ آیت نمبر 83 اور 84 ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے بہی مس گرو امت ارحمین اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے فخب نہ لہو فق شفنا هم هم رحمتا من عندنا وذكرا تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے گھر اس والے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت سبحان اللہ دیکھیے ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت حضرت سیدنا ایوب علیہ اللہ وسلام کا ذکر اب فرما رہا ہے اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا یعنی اپنے رب سے دعا کی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ساخ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اللہ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس نے صورت بھی کسرت اولاد بھی کثرت اموال بھی اللہ نے آپ کو ابتلاح میں ڈالا اور آپ کے فرزند و اولاد مکان کے گرنے سے دب کر مر گئے تمام جانور جس میں ہزارہ اونٹ ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے تمام کھیتیاں باغات برباد ہو گئے کچھ بھی باقی نہ رہا اور جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الا ہی بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے میرا کیا ہے جس کا تھا اس نے لیا جب تک مجھے دیا اور میرے پاس رکھا اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا میں اس کی مرضی پر راضی ہوں پھر آپ بیمار ہوئے تمام جسم شریف میں آبلے پڑے بدن مبارک سب से زخموں سے مر گیا سب لوگوں نے چھوڑ دیا بجوز آپ کی بیوی صاحبہ کے کہ وہ آپ کی خدمت کرتی رہی اور یہ حالت سالہ سال رہی آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الائنگی میں یہ دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب موہر والوں سے بڑھ کر موہر والا ہے سبحان اللہ تو رب فرماتا ہے تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اس طرح کہ حضرت یوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ زمین میں پاؤ مارئے انہوں نے پاؤ مارا ایک چشمہ ظاہر ہوا حکم دیا گیا اس سے غسل کیجیے غسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں پھر آپ چالیس قدم چلے پھر دوبارہ زمین میں پاؤ مارنے کا حکم ہوا پھر آپ نے پاؤ مارا اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی نہایت سب تھا آپ نے محکم الہی پیا اس سے باطن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت عطا ہوئی الحمد چنانچہ اللہ تبارک وطا اعلی جلال نے ہر تکلیف سے جو ہے وہ دور فرما دیا فرمایا ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے حضرت ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کی اتنی ہی اولاد اور عنایت کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے آپ کی بیوی بی کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے کثیر اولادیں ہوئیں سبحان اللہ سمہ سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی جلا جلال جو ہے اپنے پیاروں پر کتنی رحمتیں فرماتا ہے کتنی کرم نوازیہ فرماتا ہے الحمد للہ آیت نمبر پچیاسی اور سیاسی ہے وہ اسماعیل و ادریس و غل قل کلف اور اسماعیل اور ادریس اور غلقل کو یاد کرو وہ سب صبر والے تھے وہ ادخل نا ہم فی رحمتی نا اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں انہوں نے محنتوں اور بلاؤں اور عبادتوں کی مشقت پر صبر کیا دیکھیے یہ ساتواں واقعہ ہے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا جو ہے وہ ذکر فرمایا اور ان آیتوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اجلیس علیہ السلام اور اسی طرح حضرت عزالقفیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ حضرات بھی سختیوں مصائب اور عبادات کی مشکلات پر صبر کرنے والے تھے اور رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو انہوں نے اپنے والد کے حکم پر ذبح کیے جانے کو صبر کے ساتھ تسلیم کر لیا اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو غیر آباد بیابان چھوڑ کر چلے گئے جس پر انہوں نے صبر کیا جہاں پر نہ ایسے مویشی تھے جن کا دودھ دوہا جا سکے نہ کھیت اور نہ باغات کہ جن سے زمین کی پیداوار ہو سکے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صبر و سکون کے ساتھ اس جگہ رہتے تھے سبحان اللہ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی معاملہ بہت صبر و شکر والا گزرا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ادر علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو توحید کا پیغام سنائیں ان کی قوم نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور حضرت ادری صلی السلام کو چوتھے آسمان پر بنا لیا سبحان ج... چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزالقفیل علیہ السلام کا بھی ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے سبحان اللہ اور ان کو بھی صادرین میں سے فرمایا ان کے بھی بلند درجی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے آئس نمبر 87 اور 88 ہی ہے ارشاد خدا بندی اور ذنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا جب نہ رہو جئی نہ غم و کلی تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو اللہ کو اکبر تو اللہ تبارک و تعالی وطالّ الح نے جو ہے وہ اپنے پیارے نبیوں کا جو ذکر فرمایا ہے اس وارغ میں بھی حضرت یونو صلی سلاۃ وسلام کا واقعہ بیان کیا آٹھواں قصہ ہے یہ اور اگرچہ اس سے متعلق تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں چند باتیں پھر بھی جو ہے وہ ارض کر دیتا ہوں فرمایا گیا کے اور جنون کو یاد کرو یعنی حضرت یونس علیہ السلاۃ وسلام کا واقعہ یاد کرو جب چلا غصے میں برا یعنی اپنی قوم سے جس نے ان کی دعوت نہ قبول کی تھی اور نصیحت نہ مانی تھی اور کفر پر قائم رہی تھی آپ نے گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے جائز ہے کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور اہل کفر کے ساتھ بغض اور اللہ کے لیے غضب کرنا ہے لیکن آپ نے اس ہجرت میں حکم الہی کا انتظار نہ فرمایا تو رب فرماتا ہے کہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے یعنی اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو اندھیریوں میں پکارا یعنی کئی قسم کی اندھیریاں تھیں دریا کی اندھیری رات کی, یعنی دریا کی اندھیری دریا کی اندھیری رات کی اندھی مچھلی کے پیٹ کی اندھیری اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے اس طرح دعا کی لا الہ الا انہ کا کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو ان تمین اب بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے قبل تیرا ازن پانے کے جدا ہوا حدیث میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو دعا قبول فرماتا ہے ایسے لوگوں کی جو کہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے جس کو ضرور مطلب پڑھنا چاہیے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر نواسی اور نبے ہے وزا کا رَبَّهُ از لَا رب فَرْدًا ربیلا خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور الکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تم سب سے بہتر وارث نہ له, له, له زوجہ نہ لہو یا في جا ہوں کان خیر خاشین تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یخ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی سواری بے شک وہ بلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے سبحان اللہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ان آیات میں اور زکری کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ انہیں بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ مجھے وارث عطا فرما تو اللہ فرماتا ہے وہ ام تخیر الوارثین اور تو سب سے بہتر وارث قرآن کی آئےت ہے اور تو سب سے بہتر وارث یعنی خلق کی فنا کے بعد باقی رہنے والا مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں کیونکہ تو بہتر وارث ہے تو اب فرماتا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی فس تجب نہ رہو اور اسے یا عطا فرمایا یعنی فرزند سعید اور اس کے لیے اس کی بی بی سماری یعنی جو بانج تھی اس کو قابل ولادت کیا بے شک وہ بلے کاموں میں جلدی کرتے تھے یعنی انبیاء مذکورین بلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں تو حضرت ذکری علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ان آیات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا چنانچہ آیت نمبر اکانوے ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ولطی احسانت فرجہ اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا سبحان اللہ دیکھیے اس آیت مقدسہ میں حضرت اسمار حضرت سیدن علیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک ہے فرمایا گیا اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی یعنی پورے طور پر کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھو نہ سکا مراد اس سے حضرت بی بی مریم ہے تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی یعنی اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا اپنے کمال قدرت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے وطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا ظاہر ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی ہے چنانچہ آیت نمبر 92 اور 93 ہے انی امت کم امت امتوں کم فون بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو بتا پتا امر ہُم بئی رہم کل الئی اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے سب کو ہماری طرف پھرنا ہے ان دو آیتوں میں میرا فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے یعنی دین اسلام یہی تمام امبیا کا دین ہے اس کے سوا جتنے ادیاان ہیں سب باطل سب کو اسی دین پر قائم رہنا لازم ہے اور میں تمہارا رب ہوں یعنی نہ میرے سوا کوئی دوسرا رب نہ میرے دین کے سوا کوئی اور دین تو میری عبادت کرو اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے یعنی دین میں اختلاف کیا فرقے فرکے ہو گئے تو فرمایا سب کو ہماری طرف پھرنا ہے یعنی ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے یہ یہاں پر درس ہے جو کہ دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک بارگاہ میں اس درس کو قبول و منظور فرمائے اللہ آمین اللہم آمین, سلما آمین تو آیت نمبر ترانوے تک درس ہوا ہے اللہ نے چاہا تو آیت نمبر چورانوے سے انشاءاللہ رب العزت ہم پھر درس قرآن کا آغاز کریں گے اللہ رب العزت اس درس کو قبول فرمائے ومان علین اللہ المبین